اس کے بعد اگلی آئے دیکھیں وہ منہائی سو خرچتا اور جس زمانے میں بھی تم ہو بعض رات نے یہاں پر زمانہ مراد لیا زمین کی بجائے زمان مراد لیا ہے جگہ کی بجائے ٹائم مراد لیا وہ منہئی سو خرچتا اور تم جس دور میں جہاں سے بھی نکلو پل وجہ کشتر المسد الحرام اپنے چہروں کو اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے نماز کے وقت بھائی سما کن تم اور مسلمانوں تم جس سمانے میں بھی ہو فولو وجو حکم تو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف رکھو اسی لیے قبلہ کے متعلق اتنی دیکھا آپ نے بار بار حکم دیا گیا نا چھ مرتبہ اس ایسے حکم کو دوہرایا ہے اسی لیے قبلہ کا خیال رکھنا بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت الخلا قبلے کے رخ بنائے جائیں یا کوئی آدمی ایسے بیٹھے اور استعمال کرے منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے حدیث میں آیا ہے کہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے وہ سارا تھوک جمع کر کے قیامت میں اس کے منہ پہ مل دیں گے اور مسلمان ایسے ہو گئے ہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کدھر منہ کر کے تھوک رہے ہیں یعنی گلی میں چلتے چلتے تھوک دیں گے روڈ پہ تھوک دیں گے ان ممالک میں آئے ہیں تو پھر جا کر کہیں کوئی پابندی ہو گئی وغیرہ آپ اپنے ممالک کا حال دیکھیں پرواہ نہیں ہے اور قبلہ کو منع کیا گیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوک اسی لیے منع کیا گیا کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں پھیلانے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ ہو جائے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ قبر جو ہے وہ قبلے کے علاوہ کسی رخ پہ نہیں بنانی قبلے کی طرف قبر بنائی جائے گی اور اتنی غفلت ہو گئی ہے حتا کہ قبر میں بھی کہ میت کو سیدھا لٹا کے چہرہ قبلے کی طرف بس کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کافی حالانکہ یاد رکھو یہ بالکل غلط چیز ہے کروٹ پہ لٹانا چاہیے میت کو میت کو دائیں کروٹ پہ لٹانا چاہیے تاکہ اس کا سینا اس کا منہ سارا قبلے کی طرف ہو جائے اور یہ ظلم کرتے ہیں لوگ اور ان مردوں کا حق مارتے ہیں جس کو تابوت میں یا کہیں بھی لٹا کے اور اس کا صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں باقی سارا جسم اوپر کی طرف ہوتا ہے اللہ جانے کیوں یہ شرعی مسائل نہیں سیکھتے لوگ حالانکہ یہ مسائل روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے ہیں آپ نے دیکھا ہے تو بھی قبر میں لٹاتے ہوئے مردے ہمارے کی؟ یہاں کیا بڑا بڑا ضلع ہے بڑی سیاست ہیں جس طرح سوتے ہیں یہ بھی سیاسی جواب دیا ہے لیفٹ سائیڈ اوپر آنی چاہیے رائٹ سائیڈ نیچے آنی چاہیے تابوت میں بھی میت کو اسی طرح لٹانا چاہیے اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے ڈھیلے مٹی رکھ دینی چاہیے یا جو قبر کی جو دیوار ہوتی ہے نا اس کے دیوار کے ساتھ میت کو ٹکا دینا چاہیے تاکہ وہ گرے نہیں اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر ایسی صورت نہ ہو تو میت تابوت میں اس طرح لٹا دی جائے لیکن وہاں والوں کو کہا جائے کہ اس کو کھول کے اس کی میت کو اس کی رائٹ سائڈ نیچے کر کے لیفٹ سائڈ اوپر کر کے اور اسے اسے تابوت کی پچھلی لکڑی کے ساتھ لگا دیا جائے ٹکا دیا جائے اور مٹی کے ڈھیلے رکھ دیا جائے یہ بتانا چاہیے لوگوں کا مسئلہ مسائل اتنے زیادہ ہیں جس میں میت کا حق لوگ مار دیتے ہیں یہ میت کا حق ہے کہ اسے قبلے کی طرف لٹایا جائے اور اسی طرح یہ قبر کے اوپر کی جو جگہ ہے نا جو کبر کے اوپر مٹی ہوتی ہے یہ جگہ یہ میت کا حق ہے زندہ کے لیے جائز نہیں اسے استعمال کرنا لوگ ٹیپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا قبرستان جا کے تو یہ میت کا حق ہے جسے وہ ضائع کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے کوئی کسی کے گھر چلا جائے تو دوسرے کو زحمت ہوتی ہے نا کہ خام خواہ دروازہ کھولا دوسرے کے گھر میں گھسایا دوسرے کی جگہ کو استعمال کر رہا ہے کیوں بھائی تو اسی طرح میت کا یہ حق ہے اور یہ واجب ہے شرم میت کو قبلے کی طرف پوری کروٹ دے کے لٹانا سنت بھی نہیں واجب ہے اور ہر جگہ حنفی فکہ نے ہر جگہ یہی لکھا ہے ہر جگہ یہی لکھا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اس بات کو نہیں عمل کرتے عبداللہ اکن عمر رسی اللہ نما کے متعلقات ہے کہ وہ بہت شدید تھے قبلے کا احترام کرنے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے لوگوں سے اگر وہ دیکھتے تھے کہ قبلے کے احترام میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے تو بہت سختی سے پیش آتے خدی اس میں ایک جو آیا ہے تم کسی انسان کو دیکھو کہ اس نے اپنے پاؤں قبلے کی طرف کیے ہوئے ہیں تو اس کی ٹانگ توڑ دو مارو اس کے پاؤں مطلب ادب سیکھنا چاہیے احترام سیکھنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں عام نہ ہوں اور سوائے اس کے کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو اسے قبلے کی رخ پہ اس کے پاؤں ہوں گے کیونکہ اگر وہ کھڑا ہوگا قبلے کی سائٹ پہ تو اسے آپ نے لٹا دیا نا اور مثلا قبلہ یہ ہے نا اس طرف کو تو وہ اگر کھڑا ہوتا تو ایسے کھڑا ہوتا ہے نا جی اور اب اس نے بیماری کی وجہ سے آپ نے لٹایا ہے اسے تو اب اس کے پاؤں قبلے کے رخ ہو جائیں گے یہ صحیح کیونکہ اگر اس کا چہرہ تھوڑا سا اٹھا دیا جائے فرض کیجئے اس کے سر کے نیچے تک رکھ دیا جائے یا آج کل جیسے ہاسپٹلس میں بیڈ آتے ہیں گھما دیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو قبلہ رخ ہو جاتا ہے یہ صورت صحیح وغیرہ قبلے کا احترام بہت ضروری چیزوں میں سے اسی لیے اسی لیے بہت سے لوگ جو جنہیں اللہ نے ادب اور ان چیزوں کی توفیق دی تھی نہاتے بھی نہیں تھے قبلہ رخ ہو کے وہ کہتے تھے اس حالت میں بھی قبلہ رخ بیٹھنا اور کھڑے ہونا یہ ایک طرح کی بے ادبی اگرچہ اب اس کا اہتمام تو نہیں رہا اور خاص طور پہ یہاں تو کوئی اس کی تمیز ہی نہیں ہوتی مگر یہ کہ قبلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میتن زندگی میں بھی تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے مردوں کا بھی یہی قبلہ تو اس لیے اللہ بار بار حکم دے وم انہی سو خرج تف اللہ وجہ کا شط الحرام اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں آپ اپنے چہرے مبارک کا رخ کیا کیجیے قبلہ کی طرف کر بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے وہی سما کن تم فولو حکم شطرا اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہروں کو قبلے کی طرف پھیر لو لے اللہ تکے نہ رہے کیا نہ رہے یقون لناس لوگوں کے لیے علیکم کم تمہارے اوپر خود کوئی بات کرنے کا موقع لوگوں کا باقی نہ رہے کون لوگ چاروں مراد ہیں یہودی عیسائی مکہ کے مشرقین منافق کسی کو بات کرنے کا موقع نہ رہے اب کیونکہ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اگر سچا نبی ہے تو قبلہ کیوں نہیں پھر جاتا اللہ فرماتے ہیں تمہارے اعتراض کا بھی جواب ہو گیا عیسائی بھی ہی کہتے تھے ان کے جواب بھی ہو گئے مشرقین مکہ کا اعتراض کہ ابراہیم علیہ السلام سلام کا وارث اپنے آپ کو کہتا ہے اور قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں مانتا چلو اب وہ بھی ہو گیا اللہ یقون لِلنَّاسِ سے حُجَّةٌ حجتن تاکہ تم پر کسی کی بات نہ رہے لوگوں میں سے الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے اس کے جو لوگ ان میں سے ظالم ہیں وہ تو باتیں کرتے ہی رہیں گے جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی تو اس مقام پہ ہمارے استاد کہتے تھے وہ لفظ کھیٹ اردو کا ہے اور وہ اردو تو اب مر بھی گئی جو جس میں استعمال ہوتا تھا پنجابی میں البتہ اب بھی استعمال ہوتا ہے وہ کہتے تھے اللہ زین ثلومن سوائے ان کے جو ظالم ہیں وہ تو چر کرتے ہی رہیں گے یہ سمجھ سمجھتے ہیں ڈاک ہے چڑچڑ کا مطلب سمجھتے ہیں ہوتی ہے ہی استعمال اچھا اس کا کیا مطلب وہی <تصفيق> <تصفيق> وہی کوڑ, کوڑ تو مرغیاں کرتی ہیں <تصفيق> ہمارے یہاں کی زبان میں بہرحال وہ یہ اس کا ترجمہ بھی یہاں کرتے تھے وہ کہتے اللہ مومن ہوں سوائے اس کے جو لوگ ظالم ہیں وہ کہتے تھے دو جملے میں جمل جن کے یاد ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ چرچر کرتے رہیں گے اور کبھی کہتے تھے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا چرچر کرنے کی تو اللہ نے بنا اللہ صالہ مومن ان میں جو ظالم ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ اعتراض کرتے ہی رہیں گے ان کی تو عادت ہی یہی ہے کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے پلا تخش مسلمانوں مت ڈرو ان سے بخشو ڈرنے کا حق تو میرا ہے مجھ سے ڈرو میں جب خوش ہوں میں جب راضی ہوں کیا ضرورت ہے کسی کی پرواہ کرنے کی اس میں بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر ایک آدمی کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور راتوں کو پھر انہیں نیند نہیں آتی کہ فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے یہ کہہ دیا ارے ان کی آدت ہے لوگوں کی ایسے ہی کرنے کی اللہ نے کہا مت سے کرنے دو انہیں باتیں جو کرتے ہیں دیکھو بخشونی مجھ سے ڈرو اگر میری نافرمانی نہیں نہ نا کی پر میری معاشیت نہیں ہے تو میں اب اس پہ خوش ہوں کہ تم قبلہ کو بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو کاوت اللہ کو لوگوں کی پرواہ نہ کرو لوگوں نے تو ہمیشہ باتیں کرنی ہے لہ یہ جو لفظ آیا ہے لی اللہ یقین علی نا سے حجتن تاکہ لوگوں کا کوئی اعتراض تم پر باقی نہ رہے یہ اللہ سے کہتے ہیں کہ دوسری تفصیلی دلیل اللہ نے دی ہے دوسری مرتبہ تفصیل سے جواب دیا تفصیل سے وجہ بیان کی ہے کہ اللہ نے نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تورات میں یہ کہا تھا کہ ان کا قبلہ کابہ ہوگا کابات اللہ ہوگا اور وہ کہتے تھے یہودی کہ یہ اگر کعبہ کی طرف نماز پڑھیں تو تو نبی اور یہ سخرہ اس چٹان سخرہ سلیمانی جو اب بھی کہلاتا ہے سخرہ بیت المقدس مقدس وہ جو چٹان ہے کیا گنبد سخرہ ڈوم آف ڈوم آف راک یہ ہے اس کا صحیح ترجم یہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے یہودی کہتے اللہ نے کہا کسی کا اعتراض کا اس پہ نہ رہے تو پھر کیا ہوا ہم نے کیوں اسے بنایا ہے کابت اللہ کو اب ترجمہ سمجھیے اس کا پھر شاید کو دیکھتے ہیں یہاں شروع سے شطر المسجد الحرام وحی حکم شطرا لے اللہ تاکہ نہ رہے تمہارے اوپر لوگوں میں سے کسی کی بھی بات سوائے اس کے جو ظالم ہیں وہ باتیں کرتے رہیں گے فلا تقشوم وخشونی مت ان سے اور مجھ سے ڈرو اور یہ قبلے کی تحویل قبلے کا بدلنا اس وجہ سے کیا کہ لوگوں کو, کو کوئی باتیں کرنے کا موقع نہ رہے ایک اور یہ اس لیے کہ ولیما نے مت کیام تاکہ میں اپنا انعام تم پر مکمل کر دوں رسالت بھی دی ہے قبلہ بھی دے دوں تمہیں اور اپنا انعام مکمل کروں یہ جو واؤ ہے نا لے اللہ سے نا جو لے اللہ تاکہ تاکہ وہی ہے ولی اتما تاکہ یہ اس لیے تبدیلی کی دو وجہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لے اللہ یقون اللہ سے علیکم حجتم اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ولی اتما نے علیکم سمجھ آئی دو وجہ سے ہم یہ تبدیلی کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کی بجائے کابت اللہ مکہ میں جو ہے اسے آپ کا مکہ مکرمہ کا قبلہ مقرر کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ یقون اللہ سے علیکم تاکہ لوگوں کو آئندہ باتیں کرنے کا کو کوئی موقع نہ ہو ایک وجہ اور دوسری وجہ بالکل آخ پہ بلے اتما نعمتی علیکم تاکہ ہم اپنے انعام کو پورا کر دیں مکمل کر دیں جیسے رسول کو بھیجا ہے ویسے قبلہ بھی تمہیں دے دیں علیہ السلام وسلام سمجھ آ ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کا ترجمہ ولیما نعمت اللہ کم اور اس لیے یہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالی کیا کرے تم لوگوں کو ہدایت پر قائم رکھے شاید کہ تم ہدایت پہ ہو یعنی یقیناً تم ہدایت پہ ہو کما ارسل رسول یہ اتمام نعمت یہ اپنے نعمتوں کو پورا کرنا یہ تم نے جو راہ مانگی تھی کہ سراط اللہ زینا نم اللہ ان لوگوں کی راہ دے دے جن پہ تو نے انعام کیا بلے تم نعمت میں اپنا انعام ان پر مکمل کروں جن لوگوں نے قبلہ اپنا بنایا ہے بیت اللہ کو کمارسلہ فی فیکم رسولا جس طرح ہم نے یہ دیکھیے گا مشکل مقام ہے یہ کمارسل فی فیکم رسولن جس طرح کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف مبوس کیا ہے جس طرح یہ مہربانی اور احسان کیا ہے نا اسی طرح یہ قبل والا بھی احسان کر رہے ہیں دونوں احسان ہم نے پورے کر دی ٹھیک ہے سمجھ آئی